وہ روحانی استراب کا شکار ہے نبی کے صحابہ کر چل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے نبی کے صحابہ رستے چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے رشا جب جن کا ہم کو اچا ٹپ نجی اپنا اور جنتان متان اور فی حما بالکل فی عینان ای تجران اور فی ہما ای خطان وہ جنت الفردوس فی حما بالکل فاقتوان اور وہ او نیچے والی جنت فی حما فاقیات متائف کی وادی میں کھاکا کے پاتل تمہارے لیے جوتا رہا تھا مطالف کے طریقے کو پیروں سے رو ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے نبی کے صحابہ کر سے چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے وہ موت ہے دوست تو جیس کی خاطر نبی نے بھی ماگی تھی رب سے دعائیں یہ وہ موت ہے دوست تو کی خاطر نبی نے بھی سمو مر ہو گیا ہے کہ صحابر سے چل کے دلوں کا سکھ ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشہ جب سے کا ہم کو اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے سنوند کے پار سے یہ ہے انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہے سنو اود کے پار سے یہ انس بن نظر کی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 پڑھائی پر بیٹھنے والوں کی تو اور اور روکھی سوکھی کھانے والوں کی تو میں ساری دنیا پھرا ہوں میں تمہیں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے برے صغیر جیسے علماء پوری دنیا میں نہیں دیکھے میدان میں کود پڑنا کلب میں شہادت کے دل کا مچا مصب کے میدان میں کود پڑنا میں شہادت کے دل کا مچہ خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا حقیقت میں فرداس کا راستہ ہے نبی کے صحابہ کے کر پہ چل کے دلوں کا سکون حاصل کے کے صحاب ہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان میں اپنی روایات اپنی تعلیم اپنے مذہب اور اپنی دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ کرے اگر اسی کہنا نام اتنا پسند ہے تو ہم اتنا پسند ہے اسی کا نام اگر بنیاد پرستی ہے تو ہم اس کے بنیاد پرست ہیں اور اگر اس کا نام دہشت گردی ہے تو دہشت گرد بھی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی نہیں رستے پچل کے دلوں کا سکون حاصل کیا لگا ہے کہ کوئی جگلو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا